کیا ازان کہنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے بالکل بابزو ازان کہنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے ازان کہنا چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے بے وضو اگر کسی نے اذان کہہ دی تو اذان ادا ہو جائے گی لیکن اس کو عادت نہ بنا مثلا آج کل آپ جانتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل اتنا سخت ہے لوگوں کے پاس بھی نفاتلا وقت ملتا پانچ سات منٹ ازان اگر لیٹ ہو جائے تو لوگوں پر بار گزرتا اور اس کا بھی پاس عالم کو موزم کو کمیٹی کو رکھنا بہت ضروری نمازیوں کی سہولت کے لیے اب فرض کیجیے وضو نہیں اور ازان کا وقت ہو گیا انتظار لوگوں پہ بار گزرے گا اگر اس نے بے وضو اذان کہہ دی تو اذان ہو جائے گی اس کا اعادہ نہیں ہوگا لیکن اذان جو ہے وہ باوضو دینا چاہیے ہاں نابالغ بچہ ازان نہیں کہے گا ازان کہنے کے لیے بھی بالغ آدمی کو رکھا جائے گا